من و بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علی محمد, آل محمد شریفر چار سو تیرہ ہے سات سو ستر دعوت کے شروع سے ابھی تک کے درست کی تعداد ہے چار سو تیرہ اولاد فتیح اور یا فتح میں انہوں شہر اشماع و حسنہ کے سلسلے میں عمر قفت ہوئے اس میں اسم مقدس یا حلیموں کے بارے میں ہیں یا حلیموں کے بارے میں شاخر در سے اس میں یہ بات کرنے الحلیم جل جلال کے فیوز و برکات یا اسم پڑھنی سے امین جو اس کے بندوں تلیف و عزب ہیں اس سے امین کیا فائدہ ہوگا دنیاوی اخروئی تو اس سلسلے میں جو ہے نمبر ایک یہ ہے اسماء باری تالا میں یہ اس مغندس جمالی ہے جمالی خصوصیات کا ہے اس کے اندر ہے نمبر دو جو کوئی اسی سم کو کاغذ پر لکھ کر دوہیے اور اس کا پانی کھیت یا درہ پر ڈالے وہ آفتوں سے محفوظ رہے گا ہر کسی درخت کو محترم کے کیڑے وغیرہ لگتا ہوں تو اس مغندس الحلیم کو کاغذ پر لکھ کر کا پانی کھیت یا درخت پر ڈالے وہ آفتوں سے محفوظ رہے گا مختلف اور وہ درخت جو ہے کمال کو پہنچے گا یہ جو ہے حرضانی اس کتاب میں یہ ہے اس کے علاوہ ابراد ہر کے کی سفر نمبر ایک سو پچپنوے فجون اور شرح عراد فتحیہ کی جو ہے سوال نمر ایک سوال سات پہ اس فرماتے ہیں جو کوئی خوف زدہ شخص کسی بھی وجہ سے خوف ہو الحلیم الرعوف المنانو یہ تنوں کو پڑھا کریں جو بھی اشارت کسی وجہ سے خوف ہو اسے خوف زدہ ہو تو وہ الحلیم الرعوف المنانو کو پڑھا کریں اس سر قسم کے خوف سے امن پائے گا یہ جو خصوصیت کتاب مصباح امی کے صفحہ نمبر چار سو اناسی پہ ایک مسئلہ نمبر چار جو اسم کے فضا میں سے جو لڑکا زیادہ غصہ والا ہو بچے وہ جگڑالو ہو اس اسم کا نقش لکھ کر اس کے گلے میں ڈالے حلیم تباہ ہو جائے گا اس, اسم کا نقش ہی ہے کہ میں ہے اس کا نقش جو ہے کتاب حضر سلامانی میں گلے میں ڈالیں تو اس کو آرام مجھے متباہ ہو جائے گا اس کا جو ہے وہ نقش وہ چارخانہ ہے ہاں جی اوپر سے نیچے بھی چارخانہ تھا اس کے بارے میں ہے چار لائن اوپر <coughs> <تصفح> <خ reprogram> <داعیش> بائیں سے کو کریں گے. پھر جو دائے سے بائیں جانب جو خانے ہیں اس میں اسے حلیم کا حرف ہا لام چار حرف جو ہے ہر خانے میں ایک ہر لکھیں گے اور ہر کے سید میں اوپر آٹھ اور لام کے سید میں اوپر 30۔ یا یا اس خانے میں یا بھی ہو یہاں کے ساتھ جو دس کا نمبر لکھیں کے ساتھ یہ کا نمبر دوسرے خانے تو یہ ایک سمائی پہلے خانے میں نو دوسرے میں اکتالیس تیسرے میں سات چوتھے میں اکتیس تھری و اکتیس اور تیسرے خانے میں بندہ ہیں سماعی پہلے خانے میں بیالیس دوسرے میں بارہ تیسرے میں چوتھے میں چھ آخری سے میں. میں دوسرے میں پانچ تیسرے میں تینتالیس چوتھے میں گیارہ یہ چار خانہ جو ہے دائیں طرفی چارخانے بائیں طربی چار ایک جو اس میں سولہ خانے بن جاتا ہے چار دربار چھوٹے چھوٹے ترتیب سے لے کر اس کو بچے کے گلے میں ڈالیں گے بچہ جو بہت غصہ والا تھا وہ تباہ ہو جائے گا ممرض علیہ السلام سے منقول ہے جو کوئی یہ چاہے بادشاہ کا غیض و غذب ہاں یا کسی غیر و غذب یا ٹھنڈ پڑ جائے تو اسے چاہیے کہ سو مرتبہ الحلیم کا بیٹ کرے تو جلد اللہ تعالیٰ بادشاہ کی غز و غذب کو حلم سے بدل دے گا یعنی یہ روزانہ جو ہے سو مرتبہ پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے بادشاہ کی غیر و غذا یا کسی بھی حکمران کا اس کے اوپر کوئی غصہ ہے اس طرف سے اس کے لکھ چاہتے ہیں تو اس کا غصہ اس کے معنی میں ٹھنڈا ہو جائے گا اس کے مزاج چینج ہو جائے گا یہ جو ہے کتاب اکثر العاد کی صفحہ نمبر تین سو انیس ہے یا عربی میں اس کو میں میں ترجمہ کیا نمبر چھ جو ہے جو کوئی اس میں فیض نمبر چھ جو کوئی بارش وغیرہ کی وجہ سے زمین اور فصل سیراب ہو اس وقت اس عیصم مقدس کو لے کر اسی پانی میں دوھ لیں اور کھیتی میں ڈال دیں تو وہ فصل محفوظ ہوگا اور نمو پیدا کرے گا اور برکت آئے گی جو کہ بارش وغیرہ کی وجہ سے زمین اور فصل سیرا ہو بارش کی وجہ سے اس وقت اس عیص مقدس کو لے کر اسی پانی میں دوھ کر دہ لیں اس پانی میں دہ لیں جو بارش کے پانی میں اور کھیتی میں ڈال دیں وہ پانی تو وہ فصل محفوظ ہوگا اور نمو پیدا کرے گا بڑھے گا اور برکت آئے گی یہ بھی اسی شروع دعوت کے نمبر تین سو انیس پہ نمبر سات جو کوئی اس مقدس کا, کا چارخانہ جو ابھی آگے آ رہا ہے اس کا, اس کا نقش ہے ہاں جی اس کے نقش کو شرح قمر کے مقد یعنی چودہ تاریخ سے پہلے شرح قمر یعنی چودہ کمب سے چودہ تاریخ تک تیرہ چودہ ان دنوں میں شفق امر کے لکھ کر اپنے پاس رکھیں تو اس کے اخلاق اچھے ہوں گے کے نفس میں پاکی ہوگی اور لوگ اس کے بارے میں رحبت پیدا کریں گے پھر اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہیں گے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کریں گے یعنی اس کو چاہنے لگیں گے اور ہر قسم کے استہار اور پریشانیوں سے امن پائے گا ہر قسم کی استعراب پیچھنی استعراب اور پریشانیوں سے امن پائے گا یہ اس مقدس کے فیضات میں سے یہ بھی اسی کتاب کی کتاب ایک شروع دعوت کی سوہ نمبر تین سو نمبر یہ نہایت ہی عظیم آسماء, آسماء میں سے ہیں جسے ظالموں سے خوف ہو اس کا وید بسین ظالموں سے امن جے گا جس کے کسی کو ظالموں سے خوف ہو اس اسم مقدس کو پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ظالموں سے امن دے گا اور اس اسم کے پڑھنے والے سے ہر ظالم اور اور کے ظلم کو دور دفاع کیا جائے گا بادشاہ کے ظلم کو دور و دفاع کیا جائے گا ہر کوئی بھی ظالم ہو یا بادشاہ ہو اس طرف سے ظلم کے امغانے تو ان سب کو اس بندے سے تا حقیاں جائے گا دور ہوگا اور اس کو نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ ناوہ اس مقدس کا فیض ہے اس اس اسم کے پڑھنے والے سے ہر قسم کے بورے اخلاقیات ہم اس لئے کبر یا تکمبر حساد بخل وغرہ کو بھی دفع کیا جاتا ہے جو شاہد یا حلیمو یا حلیمو کا ورد پڑھتا رہیں تو بندے میں اگر تقبور ہے تو وہ دور ہوگا اس کے اندر حسد ہے مخلقا جو اسی ہو تو اس سے سارے بورے اخلاق ہے اللہ تعالی اسم کی برکت سے اس سے کیا جائے گا یعنی جو ان صفات سے اس سے نجات مل گا اور وہ شاہد حلیم و اور خوش اخلاق ہو جائے گا یعنی یہ سیر دعوت کے بھی صفحہ نمبر ون تین میں یہ دعوت اور یہ مقداس کا بھی ایک نقش ہے اس کو ویفق بولتا ہے یہ بھی چار خانہ ہے اسے سر دعوت کی کہ سوا نمبر تین سو انتیس پہ ہاں جی چار خانہ ہیں کل سولہ خانے بنتا ہے تائیں بائیں چار اوپر سے نیچے بھی تو یہ چار ہزار چار مستل شکل بنا کر مربع شکل بنا کر اس میں چار خانے بنائے تائیں بھائی بھی اوپر سے نیچے پہ تو کل سولہ بن جاتا ہے سولہ خانوں میں آپ نے اس میں ایک اس کی عادات ہے وہ لکھنا ہے چار خانے دائیں سے بائیں ہاں جی تو سب سے پہلے چار خانوں میں ہی لکھیں دائیں طرح سے شروع کریں سب پہلے خانے نمبر ایک میں چودہ لکھیں پھر دو میں جو ہے لکھیں تیسرے میں پچیس لکھیں چوتھے میں اکیس لکھیں پھر دوسرے چار خانوں میں پھر دائیں سے بائیں شروع کریں کے نیچے لکھیں بیس پچیس کے نیچے پندرہ اور کے نیچے ستائیس اس یہ چار خانے گے پھر دائیں سے بھائی چھبیس کے نیچے 19, 30, میں تیسرے میں تیس چوتھے میں پھر جو ہے تیئیس کے نیچے خانے میں شرف آپ ہاں کو پہلے بتایا تھا شرف قمر میں چودہ تاریخ سے پہلے پہلے لکھے یکم سے لکھ کر چودہ تک تو اس کے خاص طور پر تیرہ چودہ تاریخ میں زیادہ فائدہ مند ہے اس کا اپنے پاس رکھے تو اور اس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کے نقش میں پاکی ہوگی لوگ اس کے بارے میں روحات پیدا کریں گے اور اس کے چاہنے لگیں گے اور کو چاہنے لگیں گے ہر قسم کے استراف پریشانوں سے وہ امن پائے گا اسے سکون ملے گا یہ اس کے اس نقش کے بارے میں ہے اور آخری توجہ اس اسم مقدس کے جو فیوز و برکات یہاں ذکر ہوا ہے نو دکان. یہ اسم اس مقدس کے فیوز و برکات کے باہر اللہ سائل میں سے خطرہ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ذات پاک اللہ الحلیم کے سبت سے ہونے موسوخی وجہ سے اللہ کے بندوں کے طرف سے تمام تر کو ہر طرح کے گناہان کبرا کے, کے مسلسل ارتقاب کرتے رہنے کے باوجود وہ ذات پاک اپنے بندوں کو مہلت دے رکھا ہے اور ان کے تمام محبت سے آگاہ ہونے آگاہ ہونے اور انہیں ہر قسم ہر کوئی ان کی سزا دینے پر قدرت بھی رکھنے کے باوجود ہاں جی فوری سزا نہیں دے رہے ہیں فوری سزا نہیں دے رہے ہیں اور اس طرح کتنے بندوں کو توبہ کی توفیق ہو جاتے ہیں اور کل میدان حشر میں بھی اللہ تعالی اپنے کی بدلت کتنے ہی بندوں سے درگزر فرمائے گا صرف وہی ذات جانتا ہے تو اس تو اس عظیم اس مقدس کے یہ چند ہو سکتا ہے یقیناً وہی ذات ہی حقیقت نے اس مقدس کے فیضات سے خوب آگا ہیں اور اس مقدس کے فیضات یقیناً لامحدود ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کے دوسرے اسمان حسن کے فویزات لامحدود ہیں ہاں اللہ تعالیٰ کے تمام صفات میں اطلاق ہے اس کے فیضات کی کوئی حد و حدود نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ خود بہتر جانتے ہیں لیکن ہمیں کتابوں سے جو مختصر چیزیں بنتی ملتی ہیں انداہے کو ملا وہ میں سے شیئر کیا ہے تو اس مقدس کی یا علموں کی یا شاخری در سے اس کے بعد آنے والے درس میں یا عظیموں اس حساب سے مقدس کی توضیحات آئندہ درسوں میں آ جائے گا انشاءاللہ